ص اللہ صحم الرحمن الرحمن اللہ, اللہ, اللہ علی محمد و محمد رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتم حضرت سکن جو تمام خران اور باقی تمام سامعین خران کو شمس کرتے ہیں فقو اللہ سلسلے در اصل باب الزکۃ درخت نمبر چودہ اور پیش نمبر ایک سو آٹھ جو فقر تجمہ کیے نئے ایڈیشن اس میں دس نمبر چودہ اب حالت ہوں ورکان تک پہنچا اس میں کل ہم نے کن کن چیزوں پر قوم واجب ہے اور مشتاق یہ برمایا تھا کہ بتایا تھا کہ قیمتی کم قیمتی مادنیات پہ ذکا خوم سے مشتاف ہے ہاں جی اور زیادہ قیمتی جواہرات پہ مادنیات پہ قوم واجب ہے اور قوم و نکالنے کا ترقبہ یہ بتا دیا کہ اس جس پر جو ضروری خارشہ جات آیا ہے وہ الگ کرنے کے بعد کیا وہ نصاب پہ پہنچ جاتا ہے تو نکالنے کے بعد پھر جو اس چیز کو پانچ حصہ کر کے ایک حصہ خمس کی کے مت میں نکالیں گے یہ بتایا تھا اور خمس کے طور پر نظر صدقہ گھر نکالیں گے اب اس کا مصرف کیا خمشکین نزکات کے کی مصرف آپ نے پڑھ لیا آٹھ گروہ ہیں تو خمس کی مصرف کیا ہے کون لوگ ہے؟ کن کو دینا ہے تو حضرت شاثر محمد الباء السلمات ہیں وہ مصارف خمس کی اس کے مصرف خمشکین لوگوں کو دینا ہے کہاں حرض کرنا ہے کن کون لوگ اس کے آدار ہے فرماتے ہیں کم آز وقی رفیل قرآن چنانچی قرآن پاک ذکر ہو چکی ہے وقال اعظم و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عزت و جلالت شان والے اللہ نے فرمایا عزۂ نصاب عزت جل جلالت شان والے اللہ نے فرمایا و لمحوں قرآن آئے تھے ہاں جی و علومِ اب اے لوگوں اے لوگو اے مسلمانوں اے لوگوں جان لو انَََغنت نشین بے شک جو بھی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو ہاں جی خان اللّہ خمس بے شک اس میں سے پانچواں حصہ اس کا بے شک اللہ کے لیے اس میں سے پانچواں حصہ اس کا خموش پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے وال رسول اللہ کے رسول کے لیے وال ذلقربا اور اللہ کے رسول کے قریبی رشتے داروں کے لیے والامہ اور اللہ کے رسول کے جو سادات یتیم ہیں ان کے لیے ہیں والمساک سادات مسکنوں کے لیے وہ اپنے شویر اور سادات مسافرین کے لیے ہیں ہاں جی تو پہلے عمومی ہر مسلمان کے لیے تھا ابھی میں خاص طور پر سادات پیمر کے ضوی القربہ سعدات یتیم سادات مساکین، سعادات مسافر کے لیے جو جنگ سے جو غنیمت ملا اس کے بارے میں یہاں بیان فرمایا تو غنیم تم کا ایک معنیٰ جو ہے جو عام اصطلاح میں میدانی جنگ سے جو چیز ملا اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور غنیمت کے علاوہ جو ہے اور اس اس یاد پر ذکر کرنے مسائل اس کی مصارف اس میں بیان ہو چکا ہے قوم اس کے مسائل اس کے علاوہ معدنی پر بھی زکوٰۃ ہے یعنی اس میں جو ہے جو بھی چیز تمہیں اغنی مت میں ملے اقنی مدد کے میں یہ بھی کیا ہے جو بھی مال تمہیں بغیر زیادہ زحمت کے اس کو کمانے کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں کیا مال بہت مقدار میں وقت جو ہے آپ کو زیادہ محنت کرنے نہیں پڑا جیسے جنگوں میں دوسرے فاتح ہو گیا جان لڑا سارا مال مہمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کفار کے اس طرح لیکن تھوڑی سی محنت کیا تو بہت بڑی معدنیات کا ذخیرہ مل گیا اللہ قومی ہوتی ہے میں جس پر آپ کا محنت جتنا محنت صرف ہو گیا خرچہ جات آیا اس کو تو اللہ کر رہے ہیں اس کے بعد جو بس گیا اس پر خموش و عاجب ہو رہے ہیں جو خرچے آیا اس معدنیات تک پہنچنے کا کوئی بھی وسائل کے لحاظ سے مزدور لگایا کام کیا خود نے جو بھی خرچہ آیا اس کو نکالنے کے بعد جو اللہ کریں گے باقی کا پانچواں سندین دینا ہے تو یہ آج مبارک جو ہے جو قرآن خمس کے مصارف بیان ہو چکا ہے کن کن کو دھونا ابھی شاست بیان فرمائیں گے اگر سادات میں سے ہاں جی یہ قرب عمبل کے جو ہے ضویل قربا یتامہ مساکین اور ابن صویل مسافر شادات کے پائے جائیں تو دوسرے مسلمانوں کو خمس کا یہ حصہ نہیں دے سکتے ہیں اگر سادات نہ پائے جائیں تو آگے اسٹیپ بھائی شاسری فرماتے ہیں پھر مہاجرین کو دے دیں ان کے یتیم اور بادیں وہ نہ ہو تو انصار کے دے دیں وہ نہ ہو وہ بھی نہ ملے تو کوئی بھی مسلمان ہاں جی یتیم مساکین ابن سبیل کو دے سکتے ہیں یہ بیان فرمایا ہے تو ان میں سے جو اللہ کے سے ہے فرمایا فن علی اللہ کے لئے اس کُل حصے کو اللہ کر کے پھر چھ حصوں میں تاثیم کرنا ہے تو ایک حصہ اللہ کا ہے تو اللہ کے سے وہ کس کو جائے گا اللہ کو تو چیز کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں تو شاہ فرمان فما قان علّہ پر جو حصہ اللہ کا ہے تو مشرف ہو تو اس کا مصرب اللہ وہ اللہ کے ابل اللہ ہیں اللہ کے ولی لوگ ہیں ہاں جی اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست اللہ کے دین کے مددگار ہاں جی اللہ کے قریب ترین بندے والے اللہ کے ایک تشہیر کہ وہ لوگ جو اللہ کی جو ہے ایک انسان کے لیے ممکن ہے اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہاں جی اللہ کی تمام واجوات پر عمل کرنے والا محرمات سے بچانے والا نفس ہوئے نفس کی پیرویز کرنے سے اجتناب کرنے والا ہاں اللہ کا ایک تعریف یہ بھی کیا ہے اور ایک تعریف جو ہے اولیاء اللہ کا جو ہے شاستر نے جو حقے میں دعوت اصول تقاضے میں فرمایا وہ زیادہ اتھینٹک ہے اس میں آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ جو ہے العلماء مل ہاں جی وہ علوما ہیں جو عمل کرنے والے ہیں علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں العلماء الربا نعین وہ علماء ہیں جو ربانی ہیں ربانی رب کے دو معنی کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ سے شدید ربط رکھتے ہیں اللہ کی معروفت کی وجہ سے ہاں جی وہ اس کی عبادت و بندگی میں منہمک رکھتے ہیں اور ایک جو ہے اللہ کی بندوں کی تربیت میں بھی شب لگا رہتا ہے ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے اللہ کے اللہ کے دین کے ان کی معرفت کرانے میں شبر لگا رہتا ہے تو ان کو حاصل نے جو ہے ہاں جی اولیاء اللہ وہ ربانی رب کے معنیٰ کیا اور رحم الربن والا کیا جو ہے یہ اولیاء اللہ جو ہے دنیا میں یقیناً جو ہے کم ہے زیادہ مقدار میں نہیں ہے شاست فرماتے ہیں اور چنازی پیمبر نے بھی فرمایا اس میں یا و والست الامبیا فرمایا علماء انبیاء کے وارث سے یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں دین کے اور علم ساتھ علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں ہاں جی اور اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ان کو اولیاء اللہ سے تعمیر کے شاست نے تو آپ حرماتیں وہم لا یو ججنا اللہ جو تمام صفات کا حامل ہے نہیں پا جاتا فی فیقل بقاد ہر دیہات میں بستیوں میں من الخرا ہر ہر ہر تمام جگہ بھی کل بقاطِ من الخرا بستیوں میں سے ہر بقع یعنی ہر جگہ پہ نہیں پا جاتا ہے اور بلدان اور شہروں میں بھی ہر جگہ نہیں پا جاتا ہے اور ولا و نأث لا یارق اور لوگ بھی نہیں جانتے بھائی کون اولیاء اللہ ہے کون عام عالم ہے عام آدمی ہے یقینی باتیں اللہ کے قاری ہیں وہ بولتا تو نہیں پھرتا میں ولی اللہ حینا تعاف حرمند اگر تم چاہیں ان تاریخ ہوں ان کو جو اللہ ہے ان کو بھائی پہچانے تاریخ ان کو پہچانے بال کرامات اللّۃ ان کرامتوں کے ذریعے کہ لہٰ صحت القرآن پھر قرآن کے صحیح ہونے پر قرآن دلالت کرتا ہے وہ سیرت الامبیا اور امبیا علیہ السلام کی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتا ہے ان کی سیرت دلالت کرتا ہے یعنی انبیاء سے جو معزاد حادر ہوئے جیسے حضرت عیسیٰ کے معجزات قرآن میں بحن ہو گیا حضرت عیسیٰ کے موجود قرآن میں ہو گیا اس طرح جو ہے جو انبیاء کے جو موجود شادر ہوئے ہیں جیسے تو وہ اس بندے سے بھی صادر ہوتے نظر آئے تو سمجھے اللہ کا ولی اللہ ہے کل اخبار بنغیب جیسے غیب کی خبریں دینا ہے جیسے غیب کی خبر دینا یعنی آنے والے جن کی خبر یا مراد آنے والے مستحبل کی خبریں دینا اور سچ سچ سہی بھی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے اخبار بالغیب دینا یہ بھی بابل اللہ کی نشانیوں میں سے شاست فرماتے فرماتے لیان الغیب و جو غیب جو حقیقت میں قرآن بابمی والا نے کن جگہوں میں فرمایا لا علم الغیب اللہ فرما کے غیب کو اللہ کے صحیح نہیں جانتا اور اللہ جس کو بتائے جس کو آگاہ کر وہی جانتا ہے ہر کوئی نہیں جانتا ہے لہذا اس لیے سے فرماتے ہیں کیونکہ غیب جو ہیں لا لا علم و غیب نہیں جانتا ہے اللہ شعا اللہ کے ہاں غیب حقیقت میں کائنات چونکہ اللہ کا علم کائنات کے ہر ذرے پر محیط ہے لہذا اللہ کو کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے لہذا فرماتے ہیں غیب نہیں جانتا شعا اللہ کے لہذا فیضا احرا جب خبر دے دے کوئی شاید من الغیب غیب کی اور کوئی انسان غیب کی خبر دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے شادی ہیں فالنگ آپ کو چیک کہ جان لے ان من اللہ کہ یہ بندہ جو خبر دے رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ غیب کی خبر اللہ کی طرف سے بس اللہ جب تک نہیں بتائیں گے کوئی وہ غیب نہیں جان سکتا ہے تو جب یہ غیب بتا رہا تو اللہ کی طرف سے پس معلوم ہوا ہاحو اللہ تو یہ شاید جو غیب کی خبریں دیتے ہیں یہ وال البتہ غیر کی خبر دینے اولیا کی معرفت صرف غیر کی خبر دینے میں منحصر نہیں ہے جسات جس عیصا علیہ السلام ہم مادہ ذات کردوں کو ٹھیک کرتے تھے ہاں اسی طرح جو ہے پرندوں کو زندہ مٹی کے گارے سے پرندہ بنا کر ٹھیک کرتے تھے اس طرح ایمہ جو ہے ایک سکھا ہوا خوش ہوں کو فوراً دعا کر کے اس کو سر سب شاداب کرتے تھے ایسے بہت سے ہاں جی جیسے پیغام بلیہ وسلم کے بارے میں آپ نے درخت کو حکم دیا درخت اپنی جگہ سے چلنے لگا علیہ السلام رواج فرماتے ہیں تو اس طرح امبیا علیہ السلام کے بہت سے موضوعات ہیں اس قسم کے کام اگر کوئی بندہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے تو یہ اللہ کا ولی وہ فرماتے ہیں اگر ایسا ولی مل جائے تو یہ جو اللہ کا ایسا ہے وہ اس ولی کے ہاتھوں میں دے دیں وہ ایک مشتاق ہے وہ نجالو اور اگر نہ پایا جیسے ایسے یہ اللہ والے افراد لوگ انسانی جی ہول اللہ تو یجوز جیسا آپ صرف ساہ ان کی حصے اللہ کے حصے کے اللہ کے جو حصہ ہے اس کو صرف کرنا خرچ کرنے سہم اللہ اللہ کے حصے کو کہاں پر بنا المساجد مساجد بنانے میں و تعمیر یا ان کے مرمت کرنے میں ہاں جی و ساحر البائل خیر خلا دوسرے تمام خیراتی کاموں میں بھی قائل خیر کام خیراتی عمارتیں بنانے میں جیسے کوئی ہاسپتال بنایا ہاں جی یا کوئی اور عوامی منفاد کی کوئی چیز بنایا جیسے میں مسافر خانہ بنایا مثلا لوگوں کے لیے جہاں ضرورت ہے پہلے زمانوں میں صحرائیوں میں ضرورت ہوتی تھی تو دوسرے جو ہے خیراتی مقامات ہاں جی اور وال الحیات اور حوصلوں کو پانی کے لیے کسی محلے میں شار میں ضرورت ہے وہ اور نہریں تو حیا تالاب نہرواں اچھا تالاب وغیرہ حوض وغیرہ ولقانوات نہریں بنائیں ولقا نعطر بنائیں وہ شاعر الخیرات اس کے علاوہ دوسرے تمام خیراتی کام کریں ہاں جی دوسرے تمام خیراتی کام کریں یعنی اللہ کی جو حصہ ہے اولیاء اللہ اس طرح نمایاں جس پر یقین کر سکیں یا اللہ ہیں نہ ملے تو اس کو اللہ کی رضا میں ہاں جی اسے تمام نئے کاموں میں شرف کریں اور جو رسول اللہ کا حصہ وہ وما رسول اللہ اور جو حصہ رسول اللہ کا ہے اس کا حصہ کے انقفا مشرف ہو اس کا مشرہ علاماء و بلّّہ وہ علماء ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ہاں جی بلّہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ہاں جی اور اللہ کے ذات صفات اور اسی طرح جو ہیں اللہ کے والے معارفت رکھتے ہیں وہ عقب احکام اللّہ اللہ کے دین کے احکام کی معرفت رکھتے ہیں شریعت کے حلال حرام ہانے اور تمام احکامات کا علم رکھتے ہیں اور بھی طریق الغصول اللّہ اور من اللہ تک پہنچنے کی طریقوں کا بھی انہیں علم ہے اس کو بھی جانتے ہیں تاریخ الغصول وہ ترقی جو جس طرح سے پہنچتا ہے انسان اللہ تک یقینی بات ہے جس جات کا اللہ کی مارفت ہو اللہ کے دین کی مارفت ہو تو اسی کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی کریں گے تو لوگ اللہ تک پہنچیں گے تو بی تاریخ الرسول اللّہ اللہ تک پہنچنے کے ترکوں کا علم ہو جمع قال صلی اللہ علسم چنانچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلمِ فرمایا علاماء و رسۃ علماء جو ہے علیہ السلام کے وارث ہیں تو یہ علماء تو اس علماء صاحب نے مرال لے لے وہ علماء جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اللہ کے دین کے احکامات کے معرفت رکھتے ہیں اور اللہ تک بندم کو جوڑنے کا پہنچانے کا ترقہ آتا ہے چنگن میں ایک بندہ ہے اس پر خوف تاری ہے تو اور وہ جو ہے نا کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو امید دلانے والا ہو ایک بندہ بہت زیادہ امید کے شکار ہو گیا اللہ کے بارے میں اور زیادہ امید کے شکار ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے اس کو خوف دلایا جائے ہاں اس طرح بندوں میں بیلنس برکا جائے ایک ساتھ اپنے شاگردوں کے اندر ایک امام اپنے محلے اور گاؤں شہر کے اندر لوگوں میں بیلنس قائم رکھ کے اللہ سے جوڑا جائے نہ مکمل ان کو معاش کیا جائے گناہ کو نہ گنہ گاروں کی اتنی امید دلا جائے کہ وہ گناہ کرنے میں جری ہو جائے زیادہ جرات پیدا کر یار اتنا مہربان اللہ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت جگہ نہیں وہی اس میں بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اللہ کی صحیح معرفت کرا دیں جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں اپنی معرفت کرایا ہے اور اسی طرقوں سے پیارے نبی کا عادث میں کا میں, میں, میں اللہ کی جو معرفت ہے اس طریقے سے لوگوں کی صحیح تربیت کرے یہ علماء جو رسول اللہ کے سیل الجہل نہ وہ جاہل المتلفظ و جو صرف لفاظی کرنا آتا ہے اور رسمی ہیں اور رسمی علماء ہیں جو صرف جہال لفاظی کرنا آتے ہیں المشاب شبی ہیں مشابہت رہتے ہیں السنت ان کی زبان بالعلما علماء سے ان کی زبان علماء سے مشمہ رہتے ہیں جن عمل و کردار میں بالکل زیرو ہے جیسے جو ہے بہت سے ہر مسلح میں اس طرح لوگ ہو سکتے ہیں ہاں جی جنہیں دین کالج سے بار نہیں پڑا ہے جن کی کوئی معرفت نہیں ہے بس کچھ بولنا آتا ہے تو پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر جو ہے لوگوں کو عمراہ کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں دین کا صحیح پتہ تو ہے نہیں دین پڑھا ہوا تو ہے نہیں ہے بس وعدوں کے ساتھ دعووں کے ساتھ دن دین پہ جری ہو جاتے ہیں ہاں جی اس طرح کے جو ہے ہے خطبہ ہے التش بھی ہے السنت میں بھی ہے ہمارے اندر بھی ہے ہاں جی آج کل جو ہے علی نہیں پڑا ہے اور خود کو بہت بڑا اللہ تک پہنچا ہوا ہے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا ہے کبھی جو ہے کسی استاد کے پاس گھنٹنا ٹیک علی سب نہیں پڑا ہے اور خود کو بہت بڑا اللہ والا اور بہت بڑا دین کا عالم سمجھ اور فتویٰ بھی دے دیتے ہیں ہاں جی اور لوگوں کی بہت بڑا خطیب بھی بن جاتے ہیں بس النص بھی کر لیتے ہیں جب کہ انہیں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے چونکہ انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے کسی مرسے میں ایک دن کر کے بھی نہیں بیٹھا ہے کسی استاد کے پاس عالم دین کے بعد چند چند مہینہ سال بھی نہیں بیٹھا ہے ہاں بس اردو پڑھا ہے کچھ پڑھنا آتا ہے بس دین کا عالم بن جاتے ہیں اور بہت بڑا جڑی ہو کے فتوی بھی دے دیتے ہیں اور دین کی جو ہے بہت بڑا ٹھیکار بھی بن جاتے ہیں تو شاست یہی فرمائش جاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہاں جی آ... عالم نہ سمجھا جائے عالم منی کو جو سجم دین پڑھا ہے اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کی ترقم کو رکھ دیں اللہ کے دین کے احکامات پر پورا پورا عبور ہے تو انہی کلمات کے ساتھ آج کے اندر سے اختتام ہوتا ہے